تکرہ <تصفح> کی تفصیل قائم ہے باب بارہ استعمال میں مخصوص دین دار بھائی نو واجب باب الذرہ استعمال بابو لینا بالتوکل استعمال بابو ذرا توکوس مناجن دین کے استعمال کریں نا غیر متنا وکرا نہ بابو مجن بابو بارہ استعمال میں مجن کی لو جس ادا یہ دم کمانہ ترتا بہ ترتا صاحب یہ چا جی دار پھٹ ہاتھ را جائے تام صحیح رياضه درجو سانچه لاول حدن درجو سانچه نگی در درافت وجود اول و رياضا جنا احمد عبو محمد اكبر و نكلا ربنا و جايي आणि तब خانه خانه تني دلون ملي चला دانان ماركن و كانوا وكان ابو تلخه يتترث مع النادي سنه تو واحدي وكان ابو تلخه كان الرامي وكان جار متشرع كان النبي و شكر دارت تشنبينا السلام اداله چ بتاو استعمال وہ جانا تو صبح کے نذر سے لو فارمر کی ڈاما ہے کیما ہے کیلا مال کا جانا نہ باقی رہا علاوہ خیر کہ اس کے سرٹ نہ نظر میں جو والا اور جان نے رسول کا کہا کہ اے مولانا میرے کانال میں نفاقت سے سناجی تمہارے مبعث کے لیے تو میں درو میں بخلاؤ اللہ اب ہم تاذن لوح کروٹا و رانی نہ خالی کے لیے مجننا یا بضاوہ کے داغ میں جن وہ نبی نے صاحب تقریر کرے دے تقدیر حاضرانہ تنسیق نہ کرے اور جنات نظام مصافہ دا تقدیر حاضرانہ کمرن اور تزاوج جنن دار انڈو لیگانا کا دین خلاف نہ یہ کلیہ ریولان کی ترتیب پیدا یہ لیکن دا دا دا مانا ہے رضانا با کو باذ استعمال و درک می جن درک بردار چ درک زمین می می جن کی نہ حالت رہی دوست و وایتا مالک کر علی نبی صلی اللہ لیکن دادا استداب ہیں رنا پر تبان مظاہر و <تغل> در حرام نہ <converts ups realidad> دو <تصفح> جواب دا و و جو دا صورت خاصور دلاتی نمرت شيطان نمرت شيطان نظر نظر انظر پاورا احمد سباہ احمد نوارد انگلان ماتا کلا بابا خمایل واتاہ لکھا نوانا کی خمایل کی گئی ایتو چالو سکم غرندوانی بھی بابا بارا دو جو بودو غارت کے ایتو واتانیا جسے پا غرندوان تا توری غارتا مقصود اتراجیمنا بیاان دہا اک تو اسلو دے پسلاب کی اگر اپسسا ماردنی بھی اسلام کی اوری آجاتنا سلایمانو نحال ونا چسنا احمد احمد ن خبر خبر بہت مزہ مطلب کہ کی دفارت تقریب اور ترحیب کے راغب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم والا سے بھی ہی عذاب کو سرمانہ جزاء دار ابو داؤد کامل ہے لیکن یہ اور بے باق کی چممت نہ ہوا تو قادر سورنے بھی کبھی سا نہ لگا سرنہوا لبننہوا رقم جدا ہمارے چیز سلاب ہو یعنی یہ جینے ہاغات ظاہرہ بیان نہیں ہے ہاغات پڑھنا یہ تکفیر نہ پڑھی نفس وجود اور قسم کی روایت ابو داؤد نے کیے دا سلسلہ زمانے کی تصویر ائے کرے ہوے جی رات نہیں کر تو ابر دیدی کہ مسعد تقریب دے کوفار صحابہ نا کوفار حسد بغیر دین دے وجہ فرقہ تصویر دے دینا اور سارے اجناں ہمارے محمدین ہتے تانہ چلا اجناں اڑائے کنہ کلام تے پڑھیں venne دا امام عطا يقول لقد كان خطو امام مالک کی تفسیر وچ نقصنا دحال <سؤال> فتوا قوم ما کا رہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کا میں مرا صاحبنی چیا گئی نو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سن تران میں لاہی قال ثم انما كان علم الجمال العربي والانف والحديد العرب جمال البدا سید المرادنا وجی چوتویں دگی بني وجی دوں کی اللہ ما وجی دان نے مبع متابیر وتیہ دا داراو کوڈے کڑوئی لامن دا منظر تابیر رسی بعد نرم دی درمت دی سیدہ راہو جی عبارے بعد دا دین دا بھی چبیر کر ولان کوک نہیں ول حالید وسنی ماں من اللہ شجر کی سفارن دل قائنات کی کہ حاضر قران کے حاضر حضور حفظ رکھو واسن دار سوال سے میں فرماتی کہ نوام ڈیارا وچه میرے ساتھ سلام اور دفع کرنا تین دیون درا جنب خلق پارش یہ تذکرہ نبی شاہ جا خلق لداو سورہ قومہ نے فرمایا رسول اللہ رسل تم تم ان کی کرنا جاننے کے لاگے اطاف کرے پوری لا و نون نامتن رسول اللہ رسل ناغ اللہ حضرت محمد حضرت جوبر جاں نبی کے سمراوا جلسہ میں نے سے تابعدوار صاحب کی انٹرپریٹمنٹ اونچے نبی رحمتہ اللہ والسلام معافیزہ ازحب حاضر بابرشمیتہ استانا مغرب بابرشمیتہ نے رضی اللہ تعالی عنہ مہاتما کی اسلام میں نسب اور یہ قوم کو دعوت ہمارے اور میں آپ سے نبی علیہ السلام وجلسا اور میں گئے اور فرمایا اور فرمایا کیسے ہوا فرمایا شام سمراجراد انجورین نبیل درجل یا موید بکورا دریا ولی ناریسہ نوتیہ لے باویا تو پرچے بار بار ہانی استعمار دابیزیدی کہ ممکن استعمار داباب توک زمرادین فیزا و ممکنہ ڈومیٹری کی لا لینا فی توقوت اگر مقصود ترجمہ نازل ہوجئے میں چندہ جاتا ہوں ان راج کا تھا میں کہتا ہوں کہ نامو واریین کے فلامہات ان دم الا یذل الا الى قدرہ الى ما انا اكثرت هذه كل مو ضروري لا يجب الا كسر هل فكرت ايوه صار ما انا نراها كده